الحمد للہ الحمد للہ فلا حادي لا وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث دي محمد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 اللهم انفعنا بما علمتنا وعلنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنامت علي وعلى والديا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في زريتي <تصفيق>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 وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ سُمَّ إِنَّ كَسِيرًا مِّنُهُمْ بَعْدَ ذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ بَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَصَادًا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عزيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم حضرات محترم ہم ایک ایسے پرفتن وقت میں گزر رہے ہیں جہاں اسلام اور مسلمان سب سے زیادہ اس کرب ناک اور اذیت ناک معاملات میں الجھا دیے گئے ہیں ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے لیکن افسوس ناک بات یہ ہے کہ اس واقعے کو رنگ دے کے لوگوں کے جذبات سے کھیل کے انہیں اپنے دین سے بیزار کیا جا رہا ہے جو سب سے بڑا المیہ ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ باور یہ کروایا جاتا ہے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یہ ایک متشدد دین ہے یہ لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے یہ ایک ایسا بہتان ہے کہ جس جیسا جھوٹ اور بہتان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا میرے عزیز بھائیوں پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے دنیا کی کوئی بھی قوم ہے ان میں کسی شخص کا انفرادی فیل اس مذہب وہ مذہب اس انفرادی فیل کا ذمہ دار نہیں ہوتا اور یہ بات بھی یاد رکھے کائنات کے اندر جتنے مذاہب گزر چکے اور آج دین اسلام جو موجود ہے پہلے مذاہب میں بھی یہ باتیں موجود تھی جو آج بھی ہے یعنی میں نے آپ کے سامنے سورت معاہدہ کی آیت نمبر بتیس پڑی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا اس وقت بنی اسرائیل مختلف فرقوں میں بٹ چکے تھے آپس میں قتل و غارت ہو رہی تھی ہر فرقہ دوسرے کو مارتا تھا قتل و غارت گری اور فساد اتنا بڑا ہوا تھا کہ اللہ نے کہا من عجل ذالک اے بنی اسرائیل میں نے لکھ دیا ہے میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے قتبنا على بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں نے تمہارے متعلق فیصلہ لکھ دیا ہے کیا انہو من قتل نفسم بغیر نفس جس نے کسی کو نہق قتل کیا حالانکہ وہ بنی اسرائیل آپس میں ہم مذہب تھے ایک نبی کو ماننے والے تھے ایک اللہ کے کلمہ پڑھتے تھے یہ سارے لیکن فرقوں میں بٹ گئے تھے اور یہ اس وقت بھی یہ کیفیت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فیصلہ صادر فرما کے نبی پہ یہ بات نازل کر دی کتب علی بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے متعلق یہ فیصلہ لکھ دیا ہے انہو من قتل نفسن بغیر نفسن جس نے کسی کو نحق قتل کیا اس کا قصور کوئی نہیں فساد یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کیا جمیا اس نے ایک بندے کو نہیں مارا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے اللہ کے نزدیک اس وقت بھی یہ بری چیز تھی اس کے بعد قوم نسارا آئی اور آپ یہ بات جانتے ہیں پہلی دوسری تیسری چوتھی صدی چار سو سال تک کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یہ دونوں گروپ آپس میں لڑتے رہے ایک ایک سال میں لاکھوں لاشے گیری تاریخ دانوں میں کبھی یہ نہیں بتایا کہ عیسائی بھی اپنے مذہب میں یہ کچھ کرتے تھے ان میں بھی ایسے گندے لوگ موجود تھے لیکن جب اگر اسلام کے اندر کوئی شخص کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو بجائے اس بات کے کہ اس غلط انسان کو غلط کہا جائے اس گرو کو غلط کہا جائے پورے اسلام کی عمارت کو ڈانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ سب سے بڑا المیہ ہے اور بدقسمتی یہ میرے عزیز بھائیوں کہ ہم سب چاہے وہ دین دار ہیں یا دین بیزار ہیں اس سارے کے سارے پروپگنڈے کو قبول کر رہے ہیں اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو آج نہیں کل مر جائیں گے جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اپنے مذہب سے نفرت کرنا شروع کر دے گی حالانکہ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں وہ ایسا نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں جس دین کو ہم ماننے والے ہیں اس کا نام ہے اسلام اسلام سلم سے نکلا ہے سلم کا مطلب سلامتی ہے اسلام ہم کہتے ہیں دارائ اسلام میں داخل ہونا اسلام میں داخل ہونے والا ایسا ہوتا ہے جیسے وہ بدامنی سے نکل کے سلامتی کے اندر داخل ہو گیا تو جو اسلام جس کا نام ہی سلامتی ہے وہ لوگوں کو بدامنی کی دعوت کیسے دے سکتا ہے اب جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، یہاں پہلے میں یہ بات عرض کر دوں اس میں کوئی شک نہیں میں اسلام کی دعوت دینے والے دائیوں میں سے ایک بڑا حقیر سا انسان اور یہ بات یاد رکھیں میری بدعملی میری غلط سوچ میرا غلط عمل اسلام نہیں ہے یہ میری غلطی ہو سکتی ہے اسلام کی غلطی نہیں ہے اسلام تب غلط ہے کہ اسلام نے جس شخصیت کو آئیڈیل کہا ہے ہم اس کے اندر کوئی غلطی نکال کے دکھائیں اور وہ آئیڈیل کون ہے لقد جا من اللہ قد کانت لکم اسمت ان اللہ اکبر لقد لکم فی رسول اللہ اسمت الحسن ہم نے تمہارے لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا ہے اگر آپ کے پاس سے ہمیں کوئی ایسی بات ملے تو پھر ہم اسلام کو الزام دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام غلط کیا تھا اب یہاں دیکھیں آپ تو اتنے رحم دل اتنے مہربان کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کے لقب سے پکارا ہے اور آپ جب اپنے مخالفوں کے ساتھ لڑنے کا بھی حکم دیتے صرف دو حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ نے جسے دانائی دی ہے جسے سمجھ اور فہم دیا ہے اسے سمجھ آ جائے گی کہ اسلام کا ہر کس طریقہ کار یہ نہیں ہے جو ہمیں بابر کروایا جاتا ہے سب سے پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں اس حدیث کے راوی ہے آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ان اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرو ان کے ساتھ قتال کرو حتی یہاں تک کہ اگر دو کام کر لے تو لڑائی ختم ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے انہیں مار نہیں سکتے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں کیا دو کام کر لے یشہد اللہ اللہ اللہ وحمد محمد الرسول اللہ اگر وہ کہہ دیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کوئی نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہے و یقیم اسلح اور وہ نماز قائم کریں زکات دے وہ اضافہ اگر وہ ایسا کر لیں شہادت اللہ کی الہ... الہیت کی دے دے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لے اگر وہ نماز پڑھیں اگر وہ زکات دے تو اسمنی میں ان کے خون ان کے مال کا ذمہ دار ہوں اب انہیں کوئی مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتا جو کلمہ گو ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کے دل کی کیفیت جو بھی ہے وہ اندر سے منافق تھے یا مسلمان یہ بات ہمارے سوچنے کی نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی بڑے پاک باز انسان تھے ایک مرتبہ ایک قصبے پہ گئے ہوئے تھے اس وقت جب وہ ان پہ پوری طرح قابو پا لیا تو وہ سادے لوگ تھے چونکہ معروف مسلمانوں کو یہ کیا گیا تھا یہ سابی ہیں صابی کہتے ہیں بدین کو یہ مسلمان کم لوگ جانتے تھے خصوصا گاؤں کے جو سادہ دل لوگ تھے وہ یہ جانتے تھے یہ صابی لوگ ہیں یعنی بدین ہیں ناوز باللہ جب وہ پوری طرح قابو پا لیا تو ان لوگوں نے بچائے بات کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کہنے لگے سبانہ سبانہ ہم صابی ہو گئے ہم صابی ہو گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باوجود انہیں قتل کر دیا یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کھڑے ہو گئے کام رہے تھے کہا اللہ جو کچھ خالد نے کیا ہے میں بری ہوں اس سے جو کچھ خالد نے کیا ہے میں اس سے بریت کا اظہار کرتا ہوں جب حضرت خالد بن ولید آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا آپ غصے کے ساتھ کہہ رہے تھے خالد تو نے کیوں قتل کیا جبکہ انہوں نے کہہ دیا تھا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے کرتے تھے آپ نے فرمایا تو نے ان کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولوں کی دیت ان کے خاندان کے لوگوں کو دی یہ ہے ہمارا دین یہ ہے ہمارے پیغمبر یہ ہے ان کی تعلیمات یہ ہمارے مدارس پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو اور آج ٹیلی ویژن پہ وہ لوگ جن کا نام تو مسلمانوں والے کام سارے کے سارے یہود اور عیسائیوں والے وہ کہتے ہیں کہ یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں پورے پاکستان کے اندر ڈھائی ہزار سے زیادہ مدارس ہیں کبھی آپ نے کبھی آپ نے کوئی ایسی خبر سنی کہ مدارس کے اندر دو گروپوں نے آپس میں فائرنگ کی ہو کہ دو طالبا کی تنظیمیں ہیں دونوں میں فائرنگ کر کے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہو اور پاکستان کا کوئی ایک کالج دکھا دیں جہاں یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا یہ صرف اور صرف اسلام اور اسلام کی تبلیغ کے جو ادارے ہیں جو بنیادیں ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے یہ ساری خباستے کر رہے ہیں حالانکہ اسلام ان باتوں کا حکم دیتا ہی نہیں ہے اگر کوئی آدمی اپنا ذہن غلط کرتا ہے تو ایسا تو یہودیوں میں بھی خوارج تھے عیسائیوں میں بھی تھے ہندوؤں میں بھی ہے آپ دیکھ لیں ہندوؤں میں بڑے معتدل لوگ بھی ہیں اور یہ شیو سینا والے لوگ بھی ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں اگر ان میں کوئی اعتدار پسند ہے اسے بھی قتل کرتے ہیں کون سا مذہب ہے کون سا مسلک ہے جہاں ایسے لوگ موجود نہیں ہے کوئی چند لوگوں کی یا ایک گروپ کے کردار کو پورے اسلام کو داغدار کرنا یہ کسی بھی صورت انصاف پسندی نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں صحیح مسلم کے اندر روایت ہے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلیمان بن برہدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ ایسا کرتے تھے اذا اَمَّرَ اَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ آپ جب بھی کوئی لشکر تشکیل دیتے کسی قوم کی طرف لشکر جیش بھیجتے کوئی غمار کا برپا کرنے کے لیے بھیجتے تو انہیں کیا بات کہتے اِذَا اَمَّرَ اَمِيرًا عَلَاجَشٍ اَوْسَرِيَّةٍ اَوْسَاهُ فِي خَاسَتٍ بِتَقْوَاللَّهِ سب سے پہلی بات یہ کہتے تم چلے ہو طاقت کے زوم میں نے رہنا اپنے دل میں خوف خدا رکھنا جا لڑنے رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا خوف اپنے دل سے نہ نکالنا سب سے پہلی وسیعت خاص سب سے خاص بات جو اپنے جانے والے لشکر کے امیر کو اور لشکر کو سمجھاتے وہ یہ تھی بتک و اللہ اللہ سے ڈرتے رہنا وہ مم آہو من مسلمین خیرا۔ جو مسلمان تمہارے ساتھ جا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کرنا یعنی یہ بتلایا کہ جنگ کی حالت میں بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ غلط حرکت کرے بلکہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے حجت الوداع کا موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زیارہ کرنے کے لیے مینا مینا سے, سے مینا آئے اور مینا سے بیت اللہ میں تشریف لائے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا سہن کچا کچھ انسانوں سے بھرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی گر کے گھر کے ارد گرد طواف کرتے کرتے اچانک رک جاتے ہیں سارے کا سارا طواف تھم گیا آپ نے اس طرح بیت اللہ کا مخاطب کیا کہا بیت اللہ اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کی مال ایک مسلمان کی عزت ایک مسلمان کا خون اللہ کی نظر میں تجھ سے زیادہ عزت والا ہے تو اسلام تو یہ ہے اسلام تو ہمیں مسلمان کی عزت احترام بلکہ اس کا خون تو بہت دور کی بات ہے اس کا ایک ٹکا لینا بھی حرام کہتا ہے اس کی عزت کو پامال کرنا حرام کہتا ہے اس کے خون لینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتلو من کا باللہ لڑائی صرف اس سے کرنی ہے جو اللہ کے حکموں کا سریح انکار کرتا ہے جو تمہارے ساتھ لڑتا ہے اس کے ساتھ لڑنا ہے تو پھر فرمایا ولا تغلو لڑنے کے باوجود زیادتی نہیں کرنی زیادتی کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا ولا تقدیروں ولا تمسلو اگر ان سے کوئی اگریمنٹ ہو جائے تو پھر بدادی نہیں کرنی غداری نہیں کرنی اور نہ ہی ان کی لاشوں کا مسلا کرنا ہے ولا تخلو ولیدن ان کے بچوں کو نہیں مارنا کن کے بچوں کو نہیں مارنا ان کافروں کے بچوں کو بھی نہیں مارنا جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں جن کے ساتھ تمہارا کلیش چل رہا ہے جن کے ساتھ میدانوں میں کھڑے ہو ان کافروں کے بچے بھی نہیں مارنے ولا تخ تلو ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا وہ ایزا لکیتا ادوا کا منل مشرقین جب تم اپنے دشمن مشرقوں سے ان سے ملو تو فوراً لڑنے ہی پڑنا فدر خسال تین باتیں پہلے ان کے سامنے پیش کرنی ہے اگر وہ ان میں سے کوئی قبول کر لے تو پھر لڑنا نہیں ہے پھر ان کو چھوڑ دینا ہے وہ تین باتیں کون سی ہیں سم مدرم الاسلام انہیں اسلام کی دعوت دو کہ بھائی ہمارا تمہارا لڑائی کوئی نہیں ہے صرف یہ چاہتے ہیں یہ ان الارض اللہ یہ زمین اللہ کی یہ آسمان اللہ کا دین اللہ کا اس دین اسلام کو قبول کر لو ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے ذاتی کلیش نہیں ہے تو کہا ف انجاب کا اگر وہ تمہاری بات کو قبول کر لیں اکبل ہوں کفان ہوں اس سے آگے بڑھ جاؤ اور ان سے اپنے ہاتھ کو روک لو اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پہلے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی کوئی نہیں دیکھنا کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا اس نے میرے بھائی کو جب وہ مسلمان ہو گیا وہ کچھ بھی ہے اب وہ تمہارا بھائی ہے یہ اسلام ہمیں دعوت دے رہا ہے اور اسلام کے اسلام کے بانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو حکم دے رہے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں ہماری پینسٹھ اٹھاسٹھ اٹھا سال ہو گئے ملک بنے تین جنگیں صرف ہوئی ہیں آپ نے دس سال کے اندر پچاسی جنگیں لڑی اور پچاسی جنگوں کے اندر ایک ہزار پچاسی بندے صرف شہید قتل ہوئے تھے پچاسی جنگوں کے اندر یہاں ہم ایک ایک دن میں کتنے کتنے قتل کر کے سمجھتے ہیں مسلمان ہیں اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا تو جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں انہیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے یہ ایک بات پھر رہی ہے بھائی بہت بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بچوں کو قتل کیا تھا سب سے بڑا جھوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احزاب کی جنگ ہوئی مسلمان محصور تھے اور بنو قریضہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا انہوں نے ایک ایسے وقت پہ بدہدی کی تھی کہ مسلمان جب انتہائی تکلیف انتہائی مصیبت کے اندر مبتلاتے ایسے وقت میں انہوں نے بدا نہیں کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی سوچ نہیں آئی کہ میں ان کے ساتھ یہ سلوک کروں جب آپ احزاب میں جتنے لشکر تھے سب واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے اپنے ہتھیار اتارنے لگے جبری لا کے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے آپ کیوں اتار رہے ہیں آپ نے فرمایا اب کیا ہے کہا اللہ نے حکم دیا ہے بنو قریضا کی طرف جاؤ جنہوں نے بدہ دی کی ہے اور بنو قریضہ کا ہر وہ شخص جو بالغ ہے اسے قتل کرنا ہے بچے کو قتل نہیں کرنا اور اس وقت یہ کیفیت ہوئی تھی کہ آپ نے صرف اس لیے اتنی احتیاط برتی تھی کہ بعض بچے جن کے متعلق شک تھا کہ یہ بالغ ہیں یا نابالغ کیونکہ اللہ کا حکم تھا یہ انہوں نے زیر ناف بال دیکھے تھے جنہیں آگے گئے تھے یہ بالغ سمجھ کے انہیں قتل کر دیا جو نابالغ تھا ان میں ایک بچہ بھی نہیں مارا تھا اور یہ اللہ کا حکم تھا کیونکہ پوری قوم نے بنحیس القوم بد کی تھی تو یہاں تو بدآدی کا معاملہ ہی کوئی نہیں اس حدیث کو بنیاد بنا کے اپنے مسلمانوں کے بچے مارنے یہ کہاں کی دنائی ہے اور یاد رکھیں ہم اپنی سوچ اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں کہ یہ کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا یہ کر لیں گے تو جنت مل جائے گی میرے بھائیوں جنت یا جہنم ہماری مرضی سے نہیں ملنے والی اس کا ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے اپنے قانون کے مطابق اعمال کو تولنا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہوا وہ تو جنت پائے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا وہ دنیا میں کتنا ہی سختی دکھا لے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ سے ایک گروہ الگ ہوا تھا بظاہر ان کے نیک عامال کو دیکھ کے اپنے نیک عامال کم تر لگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی کی تھی ان کے چہرے ان کا قرآن پڑھنا ان کی نمازیں پڑھنا تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے ان کے سامنے وہ اتنے زیادہ متشدد ہوں گے نیک عامال میں بھی لیکن ان کے دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس طرح تیر بڑی تیزی سے آتا ہے وہ کسی پرندے سے گزر جاتا ہے اور پورے جسم کو پھاڑ کے دوسری طرف نکل جاتا ہے اور خون تک اسے نہیں چھوتا اس طرح ایمان ان کے دلوں سے نکل جائے گا تو اب اگر وہ سارے کے سارے حضرت علی کے مقابلے میں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ لڑے اور آپ نے فرمایا وہ بدترین مقتول ہے اور جو ان کو قتل کرنے والے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں تو آج, آج اگر وہی کردار کوئی بھی ادا کرے تو یہ اسلام کی اساس اسلام کا طریقہ نہیں سمجھا جانا چاہیے یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ کفار کے ساتھ لڑنے کے بجائے کفار کا مقابلہ کرنے کے بجائے مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے بجائے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں یہ جو کچھ ہوا ہے میں پورے وسوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں یہ پوری دنیا کی کمیونٹی انہیں ہمارے بچوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے بچے کس طرح تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے مرے ہیں اس کے پیچھے یہی لوگ ہیں یہ دونوں گروہ جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے یہ انڈرسٹ ہے یہ انڈیا سے پیسے لے کے یہ سب کچھ پاکستان میں بدبختی کر رہے ہیں اور اس چیز کی اطلاع وقت سے پہلے موجود تھی کہ سولہ دسمبر جو سکوتے ڈھاکہ کا دن ہے اس دن پاکستان میں کوئی بہت بڑی واردات کریں گے اور عجیب بات یہ ہے ہمارے پورے کا پورا میڈیا جو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار بڑا دنا اور عقلمند سمجھتا ہے وہ سارے کی ساری تبلیغ ساری بات اسلام کے خلاف اور عیسائیت کے طریقے پہ کر رہا ہے میرے بھائیوں جو دکھ ہم نے پہنچنا تھا وہ تو پہنچ گیا لیکن اس دکھ کو کس طرح ہم نے کہنا ہے کس طرح ٹیکل کرنا ہے کبھی یہ سوچا ہے کیا اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ ہر چوک میں ہم ایک ٹیبل رکھے وہاں مومبتیاں جلائیں یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ خاموشی سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اگر ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں تو اللہ نے تو قرآن میں کہا قالو و علیہم صلوات من و هم جب مسلمانوں پہ کو مصیبت آتی ہے جب مسلمان پہ تکلیف آتی ہے ان پہ کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے وہ کہتا ہے انہ یہ تیرا تھا جو تو لے گیا وہ انہیون میں بھی تیرا ہوں مجھے بھی لے سکتا ہے اللہ کہتا ہے جو اس طرح اپنے شوق کو کرتا ہے اس طرح تکلیف کے وقت اللہ رب العزت پہ اعتماد کرتا ہے اس پہ اللہ کی رحمتیں اللہ کی طرف سے درود ہوں گے الْمُفْلِحُونَ یہی کامیاب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت بڑے بڑے سانح ستر کاری شہید ہو گئے وہ لے کے گئے کیا آپ ہمیں دے دیجئے ہم ان سے قرآن پڑھیں گے رستے میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تو کیا آپ نے مومبتیاں جلائی تھی آپ نے چند منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی ان لوگوں یہ تو ان کا طریقہ ہے جن کا رب نہیں ہے جن کا رب ہے ان کا طریقہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے وہ تو اللہ سے کہیں اللہ جی نیزا صاحبت مصیبت جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انہا للہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا جب کسی پہ مصیبت آئے وہ یہ بات کہے اللہمہ جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا مسئیبت کی آواز سنتا ہے کہ وولا سانہا ہوا وہ کہتا ہے انہا للہ وانہا علیہ راجعون اے اللہ یہ تیرا تھا تو لے گیا میں بھی تیرا ہوں مجھے لے سکتا ہے اللہم ماجرنی فی مصیبتی اے اللہ جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے تو اس کا بدلہ دے وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اور اس کا بہتر نعم البدل عطا کر کیا میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ وہ ہیں جو معاشرے کے بہترین افراد ہیں جنہیں اللہ نے اپنے گھروں میں آنے کی توفیق بخشی ہے دو جین دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں کیا اس میڈیے کے پرپوگنڈے نے ہم سے یہ بات چھین نہیں لی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سانحے کو سنا اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ کہا ہو کہ انہا لیلہ و انہا او راجعہ یہ کیا ہو گیا یہ بڑا ظلم ہو گیا یہ ایسے ہو گیا لوگوں اگر اللہ کا رحم دنیا پہ ہوتا ہے تو بہت سے کمینے ہیں جو ظلم کرتے ہیں ظلم بھی دنیا پہ ہوتا رہتا ہے تو ہم یہ کہیں کہ اے اللہ اللہمہ جرنی فی مصیبتی ایک دعا ہے اللہمہ اجرنی فی مصیبتی اے اللہ جو مصیبت انہیں پہنچی ہے تو مجھے اس سے بچا اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکلائی کہ ایک مسلمان جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے کسی اپاہج کو دیکھتا ہے مصیبت زدہ کو دیکھتا ہے ہماری طرح ہمارے بیٹوں کی طرح وہ بیٹے تھے ان کے باپ بھی ہماری طرح انسان مسلم ہماری طرح کلمہ گو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان ایسی مصیبت کا سنے وہ اس وقت یہ کہے تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں الحمد للہ آفانی ممب تلا کبھی اس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تم مبتلا ہوئے ہو وفض اللہ کثیر خلا کا اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پہ مجھے بہتری عطا کی مجھے فضیلت عطا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان جب کوئی مسلمان اپنے مصیبت سدا بھائی کو جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے اسے دیکھ کے یہ پڑھ دیتا ہے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں اس مصیبت میں مبتلا نہیں کروں گا تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہمارا میڈیا صبح سے لے کر شام تک کتے کی طرح پھانکتا ہے کیا کسی نے یہ بات کہی ہے کہ تمہارے پیغمبر کا یہ طریقہ ہے لوگوں اپنے پیغمبر کے طریقے کو اپنا لو اور اپنی حفاظت کا بندوبست کر لو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح اور شام کا ذکر کرتے کہتے اللہم اے میرے اللہ, انی العفو فی اللہ میں اپنے دین کے معاملے میں اور معافی کا سوال کرتا ہوں و دنیا آیا اپنی دنیا کے معاملے میں و اہلی اپنے اہل و ایال کے معاملے میں و مالی اپنے مال کے معاملے میں تجھ سے سیفیت کا سوال کرتا ہوں اللہم استر عوراتی اے اللہ میری پردہ پوشی فرما نا وا رواتی اے اللہ مصیبت کے وقت مجھے امن نصیب فرما نا اللهم احفظنی مم بین یدای اے اللہ آگے سے میری حفاظت فرما و من خلفی پیچھے سے حفاظت فرما و علی یمینی دائیں سے میری حفاظت فرما و شمالی بائیں سے میری حفاظت فرما و من فوقی اے اللہ اوپر سے میری حفاظت فرماؤ واعوذ بیعظمتی کانوغتال من تحتی اے اللہ میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں تجھے کہ کوئی نیچے سے آ کے مجھے ہلاک نہ کر جائے جو صبح اور شام یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ اس کو اس کے اہل کو اس کی اولاد کو اس کے مال کو اس کے دین کو اس کے دنیا کے معاملات میں اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے ہم مسلمان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں جس پیغمبر نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا تھا ہم اس طریقے پہ چلتے ہیں لوگو میں بہت حقیر انسان ہوں لیکن دعوی بہت بڑا کرنے لگا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری دنیا دہشت گرد بن جائے آپ اللہ کے نبی کے یہ کلمات صبح اور شام پڑھ لے اگر آپ کے گھر پہ تکلیف آ تو میرے گریبان کو پکڑ لینا کیونکہ میں گناگار صحیح لیکن مجھے اپنے نبی پہ اعتماد ہے کہ میری نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا آپ صبح اور شام کے اذکار میں یہ پڑھتے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مسلمانوں اپنی فورسز پہ نہ جاؤ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنی ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں اپنی کوشش ساری کرتے ہوں گے لیکن یاد رکھو اگر اللہ حفاظت کرے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی جب اللہ اپنی حفاظت کا ہاتھ اٹھا لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر تشریف لائے عرض کیا اس امت کے سب سے افضل انسان آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اچھی سی دعات بتلائیے کوئی خوبصورت سی بات بتلائیے میں اسے پڑھا کروں آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کلمات صبح اور شام پڑھا کرو اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے وہ کلمات کیا ہے اللہ عالم الغ شہادر اللہ اکبر اے تو ہر و حاضر کو جاننے والا ہے اللہ علیم الغیب شہادہ فاتر زمین و آسمان کا کا ہے ہے اللہ کی چیز الہ اللہ انتا میں میں دیتا ہوں تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی نہیں رب اعوذ بکا من شر نفسی اے اللہ میں تجھ سے پنا طلب کرتا ہوں اپنے نفس کے شر سے وشر شیطان کے شر سے وشر کی اے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وا ان عقطاریفا الا سو ان نفسی اے اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری ذات کو کوئی نقصان پہنچائے او اجر رو اله مسلم اور اس بات, اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کسی مسلمان پہ میں حملہ کروں اسے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا ہوں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں تو میرے بھائیوں یہ جی یاد رکھیں دنیا کا بدترین مجرم وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کرتا ہے اور سب سے زیادہ سخت عذاب اللہ اس کو دیں گے اور اس کے بعد جو دنیا کے اندر سب سے بدترین مجرم ہے وہ ہے جو اپنے کلمہ گو بھائی کو قتل کرتا ہے بغیر کسی سبب کے مم اخت المکم عذاب جو کسی ایماندار کو بالے کو بالے معصوم کو جس نے کیا کچھ نہیں اسے قتل فا جہنم اس کا بدلہ جہنم ہے خالدن فیا اس میں ہمیشہ رہے گا غزیب اللہ علی اس میں اللہ کا غزب نازل ہوگا وہ اللہ کی لانتیں برتیں گی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے تو اس لیے مسلمان کو تکلیف پہنچانے پہ انسان کو ایک ہزار مرتبہ سوچ لینا چاہیے ایک کے بعد دوسرے کو مار لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں قاتل اور مقتول دونوں چلے گئے نہ قاتل رہے نہ مقتول رہے لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا یہ شروع ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قاتل اپنا ایک ہاتھ میں اپنا سر رکھا ہوگا دوسرا ہاتھ اللہ اتنا طاقتور بتائے گا وہ اپنے مقتول اللہ مقتول جو ہے ایک ہاتھ میں اس نے اپنا سر پکڑا ہوگا اور دوسرا ہاتھ اللہ اس طاقتور بنائے گا وہ اپنے قاتل کی گردن کو دبوچ کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے گا اللہ سے پوچھے گا مالک اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا اور پھر اللہ اس وقت فیصلہ کریں گے کیا فیصلہ ہوگا اور کتنا دردناک عذاب ہوگا یہ انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا اس لیے میرے عزیز بھائی کچھ باتیں سوچنے کی ہیں جو کچھ ہوا یہ واپس نہیں ہو سکتا پہلی بات کیا اتنے بڑے سانحات جو مختلف سالوں میں ہمارے ملک میں ہوئے ہمارے اعمال کے اندر ہمارے افعال کے اندر ہمارے کردار کے اندر کوئی تبدیلی آئی کیا چند دن اس پہ ہاتھ مل کے دوبارہ ہماری ڈگر وہی نہیں ہوگی کیا لوگ نمازی بن گئے دیکھیں آپ نے یہ عموماً دیکھا ہوگا یہ محرم کو کیوں میوزک بند کرتے ہیں حضرت حسین شہید ہو گئے اس لیے میوزک بند کر دو تو یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں یہ کسی کے بچے نہیں ہیں کیا ہمارے میڈیا نے میوزیکلی جتنے بھی پروگرامز تھے بند کیے ان کی وہ جتنے کمرشل چلتے تھے جتنی عورتیں اور مرد جو کچھ خباستے کرتے ہیں کمرشل میں کیا وہ ختم ہوئے ہیں؟ انہوں نے تو قرآن کی تلاوت لگانے کے بجائے انہوں نے تو ان کے لیے دعا کرنے کے بجائے انہوں نے تو موسیقی کی دنوں پہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے لوگوں کو انگیخت کرنا شروع کر دیا ہے اسلام تو یہ حکم دیتا ہے مصیبت آئے تو صبر کرو بس تہوی صبری لوگوں نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں نے شروع کر دی کہ اتنے بچے دنیا سے چلے گئے اگر وہ اپنی جوانی کے آغاز میں ہی چن لیے گئے تو کسی وقت اللہ ہمیں بھی چھین سکتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری یہ حمیت جاگتی لیکن میرے بھائیوں وہ ایک تیر سے کئی شکار کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو قتل بھی کیا ہمارے دین کو بدنام بھی کیا اور مسلمانوں سے عیسائیوں والے کام بھی کروا رہے ہیں آج ہماری پارلیمنٹ میں چار بجے مومبتیاں جلائی جا رہی ہیں یہ سارے کے سارے پارلیمنٹ میں عیسائی بستے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بات ہے کیا مسلمانوں کا طرز عمل یہ ہے سڈنی میں اگر ایک کلب کے اندر کسی نے گولیاں چلائی وہاں وہ بدکاریاں کرنے والے غلط کیا ہے اس نے بھی مارا اگر وہ بھی اپنے مردوں کے لیے محبتیاں مشعلیں مشالے جلا رہے ہیں وہاں پھول کی پتیاں رکھ رہے ہیں اور پاکستان کا عبدر رہیم محمد بشیر نظیر یہ سارے کے سارے یہ بھی وہی کام کرے تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا رہ جاتا ہے چاہیے تو یہ تھا ہمارے ہاتھ اٹھتے کہتے اغفر اے اللہ انہیں معاف کر دے اے اللہ ان پہ رحم کر دے اے اللہ ان کے لیے اگلے رستے آسان کر دے اور یہ کہتے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما ہمارے ہاتھ اٹھنے چاہیے تھے اپنی حفاظت کے لیے اللہ کی منتیں کرنی چاہیے تھی تو ہم ہر کام میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں کس طرح ممکن ہے ہمارے ملک میں امن آ جائے اور جس خنس نے جس خنس ملک نے یہ سب کچھ کروایا ہے اس کی پارلیمنٹ نے صرف اپ اڑانے کے لیے ایک قرارداد داد منظور کر لی تو ہمارا سارا میڈیا اس کی تعریفیں کر رہا ہے میرے بھائیوں اللہ کے لیے یاد رکھو اگر ہم سب اسلام سے نکل جائیں گے تو یاد رکھو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ خوا... واضح طور پہ کہتا ہے وکالو ازا زللنا فل خلق اینی خلقن زمین کے رہنے والو اگر تم سارے گمراہی کا رستہ اختیار کر دو مجھے کوئی پرواہ نہیں میں تمہیں ختم کر کے ایک نئی مخلوق لے آؤں گا تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے دین کو نہ چھوڑو تمہارے پیغمبر نے ایک طریقہ چھوڑا ہے تمہارے اللہ نے ایک کتاب دی ہے تمہیں تم اپنی خوشیوں اور غمیوں میں دیکھو کہ تمہارے رب کا کیا حکم ہے تمہارا رب تمہاری زندگی خوشیوں سے بردے گا حدیث قدسی ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے کہی ہے اللہ فرماتے ہیں یا عبادی اس کی مخاطب آپ بھی ہیں میں بھی ہوں ہم سے پہلی لوگ بھی ہیں ہم سے بعد آنے لالے لوگ بھی ہوں گے یا عبادی اے میرے بندوں اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارغ کر دو یعنی جو میرے معاملات ہیں ان میں احسن طریقے سے انہیں ادا کرو میں تمہاری زندگی رانائیوں میں بر دوں گا تمہاری مفلسی کا تمہاری مصیبتوں کا سدے باب کروں گا اور جب مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ترے طرح کے اندیشوں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دوں گا میں دیکھوں گا کون تمہیں مصیبتوں سے بچاتا ہے اس لیے میرے عزیز بھائیوں میں ہمدردی اور اپنے بھائیوں سے محبت کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سارا ملک ہمارا اس میں رہنے والا ایک ایک مسلمان ہمارا ہاں وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے جو کلمہ پڑتا ہے وہ ہمارا ہے اگر وہ کسی بات میں غلط ہے تو ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرما لیکن یاد رکھو کسی انفرادی شخص کی وجہ سے کسی ایک گروپ کی وجہ سے اپنے دین پہ ناراض نہ ہونا اللہ نے تم سے بہتر دین کسی کو نہیں دیا کائنات کے اندر کسی مذہب والوں کے پاس تم جیسا مذہب نہیں ہے تمہارے دین جیسا دین نہیں ہے مسلمانوں کی بے شمار بدامالیوں کے باوجود وہ ملک جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں ابھی کل کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ صرف لندن کے اندر سالانہ ہو رہی ہیں اگر ان کو پنا ملتی ہے اور جو بھی غیر مسلمان مسلمان بنتا ہے اس کا پتہ کیا انٹرویو جب بھی آپ کو لیتے ہیں تو اس کا کیا جواب ہوتا ہے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا اگر مجھے سکون ملا تو محمد رسول اللہ کے دین میں ملا صلی اللہ علیہ وسلم. تو, ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں. ہمیں کیوں نہیں سکون ملتا کہ اللہ کے وعدے سچے نہیں ہیں اللہ بھی سچا اس کے وعدے بھی سچے اس کا نبی بھی سچا ہم سے غلطی ہو رہی ہے ہم اس دین کے ماننے والے تو ہیں اس دین کے متعلق اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان لیکن اسلام کے احکام اسلام کے مسائل اسلام کے معاملات اس سے ہم نے ناطا توڑ لیا ہے تو میرے بھائیوں جس طرح قوم کو جنجوڑ کے ہماری سیاسی اور مذہبی قیادتیں مل گئی ہیں بہت خوشی کی بات ہے اللہ رب العزت سب مسلمانوں کے بوغذ کو ختم کر دے اسی طرح ہمارے اندر یہ بھی ایک جذبہ اٹھنا چاہیے کہ زندگی تو یہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ دس سال بعد ختم ہو جانی ہے دس سال کی عمر میں ختم ہو جانی ہے تیرہ سال کی عمر میں ختم ہو جانی ہے یا ساٹھ سال کی عمر میں ختم ہونی ہے پتہ ہی نہیں ہے ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھا کے اپنی آخرت کو بہتر کر لیں اصل میں میرے عزیز بھائیو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ تمسک کریں اور یاد رکھیں سورت حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایماندار کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایماندار کا وصف کیا ہے ولاکملیمان اللہ نے تو تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی تھی و زينه في قلوبكم دلوں میں اسے مزین کیا تھا وقرها اليكم الكفر والفسوق والعصيان اور کفر گناہ کرنا بدتمیزی کرنا یہ تمہارے لیے قابل نفرت بنایا تھا اولئک هم الراشدون جہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں فضل من الله ونعما ان پہ اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا فضل ہوتا ہے کن پہ؟ جو دین کے احکامات کو مانتے ہیں اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی نعمتیں ان پہ ہوتی جو جو جو جو جو برائی کو کو کو کو کو کفر حرام برا سمجھتے ہیں ان پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اگر ہم پہ یہ نعمت نہیں ہے تو اس کا سبب اسلام نہیں ہے ہمارے امال کا غلط ہونا ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفی عطا فرمائے اکول اللہ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 ولا آل ابراہیم کا حمید مجید اللہ بارک اعلیٰ محمد ولا آل محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم ولاٰ علی ابراہیم کا حمید مجید حضرات محترم ممکن ہے کچھ بھائیوں کے لیے یہ مسئلہ ہو کہ یہ دعائیں جن کا میں تذکرہ کیا ہے وہ یاد نہیں ہے یا یاد کرنے کی کوشش نہیں ہوتی تو آسان لفظوں میں یہ بات عرض کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد معوضات پڑھے گا معوضات تین صورتوں کو کہتے ہیں کلو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد پڑھے گا اللہ اس نماز سے آئندہ نماز تک اس کی اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائیں گے اسی طرح جو صبح اور شام آیت الکرسی پڑھے گا ہر نماز کے بعد بھی پڑھے گا آیت القرسی صورت بقرہ کی ایک آیت ہے جو تیسرے پارے میں آتی ہے اللہ الہ اللہ لا سنتوں ولا نوم یہ میں سمجھتا ہوں 99% مسلمانوں کو یہ آتی ہوں گی انشاء اللہ تو آپ کم از کم ان چیزوں کا نہ بولیں اور ایک معاملہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ باتیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیں آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سفید امن والا جنڈا ہوتا ہے جب انسان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ پڑھتا ہے بسم اللہ, علی اللہ لا حول ولا توکل الا اللہ باللہ وہ فرشتہ کہتا ہے تیری خوش نصیبی تو نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے گھر سے نکلا اب جب تک تم باہر جو بھی کام کرو گے واپس اپنے گھر تک نہیں آتے میں تیری حفاظت کروں گا تو اگر خدا نخواستہ انسان نہیں پڑتا تو وہ فرشتہ جو اللہ نے ہر مسلمان کے گھر کے دروازے پہ کھڑا کیا ہوا ہے وہ اپنے جھنڈے کو لپیٹتا ہے کہتا ہے تو بدنسیب ہے تو نے اللہ پہ بھروسار کر کے اپنے گھر سے نہیں نکلا اب تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو جانے اور تیرا کام میں واپس جا رہا تو بات بڑی نہیں ہے میرے بھائیوں جب گھر سے آپ خود نکلیں آپ کے بچوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ ہم نے گھر سے نکلنا ہے تو ہمارے نبی نے یہ کلمہ سکھایا ہے بسم اللہ تبکل علی اللہ لا حول ولا قوتن اللہ الا انشاء اللہ کائنات کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی انشاءاللہ اللہ اسی طرح آپ صبح اور شام ہر نمازوں کے بعد آیت الکرسی اور معاوضات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں ایک تو یہ سب کچھ پڑھنے سے ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوگا دوسرا اللہ ہمارے مال اولاد اور جان اس کی حفاظت فرمائیں گے کیا یہ نقصان کا سودا تو نہیں ہے ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے وہ اتنا پیارا ہے وہ صرف تھوڑی سی کوشش تھوڑے سے کلمات اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ سے کہہ کے دیکھو اللہ تمہاری بات کی لاج کیسے رکھے گا انشاءاللہ تو میری بھی اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب ہم سب جتنے اس ملک کے کلمہ گو ہیں اللہ سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے اللہ سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے اللہ سب کے مال کی حفاظت فرمائے اور سب سے اسپیشلی بات اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ ہمیں اس دین پہ زندہ رکھے اسی دین پہ موت نصیب فرمائے ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں شفائی کاملہ اجلاتا فرمائے گزشتہ رات لال مسجد کے باہر عوام نے ڈنڈے بردار ہو کر آفظ عبد العزیز لال مسجد والوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے دیکھیں میری عرض سنیں ان کا موقف غلط ہے یا درست لیکن انہوں نے جو طرز عمل اختیار فرمایا ہے وہ درست نہیں جبکہ لوگ ایک غم میں تکلیف میں مبتلا ہیں ایسے حالات میں مولانا کو ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا کہ جس سے لوگ مشتعل ہوں تو اس لیے میں خصوصا علماء کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ ایسے حالات میں اپنی زبان کو اپنے رویے کو محتاط رکھیں یہ بہتر بھی ہو کہ اصلاح کریں لوگوں کو پریشان نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حکم ہے بلکہ بشیرو پلا تو لوگوں کو بشارتیں دو لوگوں میں نفرت نہ پیدا کرو رو ولا تو آس سے لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے مشکلات نہ بناؤ اس لیے اگر کوئی بات حرام حلال نہیں ہے تو وہاں ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں ہماری کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق بات کریں گے انشاء اللہ کیا مرد کی نماز گھر میں کن حالتوں میں ہو سکتی ہے میرے بھائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن تھے مکتوم وہ آپ کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ سات باتیں گنوائیں پہلا عذر میں اندا ہوں دوسرا لانے والا کوئی نہیں ہے تیسرا رستہ لمبا ہے چوتھا ایک نالا ہے درمیان میں پانچواں سانپ اور ٹھوے ہیں راستہ نا ہموار ہے ایک بات اور کی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہا کہ میں نماز گھر میں پڑھ لوں آپ نے کہا پڑھ لو اٹھے چل پڑے ابھی تھوڑی دور گئے تو آپ نے پھر بتایا وہ عبد ادھر آؤ آئے تو پوچھا اتسمعون للہ ندن؟ اللہ اکبر کیا تو آزان کی آواز سنتا ہے انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا پھر تیری ٹانگیں بھی نہ ہوں تمہیں اپنے بازو سے گسیٹ کے اپنے جسم کو لانا پڑے تو نماز مسجد میں ہی پڑھنا اب آپ دیکھ لیں کس حالت میں ہمیں پڑھنی چاہیے آپ سے التماس ہے یہ جو تنظیم داعش ہے اس کی خلافت کو ماننا جائز ہے کہ نہیں دیکھیں یہ کنفیوژن ہے ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا چیز ہے اس میں کتنا پر ہے یا کیا ہے ہم کیا مان سکتے ہیں یا کیا نہیں بہرحال ان کا جو طرز عمل ہے وہ اتنا درست نہیں ہے کہ وہ بھی جس طرح یہ لوگ مسلمانوں کو مارتے ہیں ان کا بھی مقابلہ کفار سے زیادہ مسلمانوں سے ہے کہ جو بھی مسلمان ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا وہ اسے قتل کر دیتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے ایک بھائی نے کہا جو طالبان ہیں یہ مسلمان ہیں یا نہیں لیکن میڈیا اور غیر مسلم کافر داڑھی والوں کو گورتے ہیں یہی میری آج ساری گزارشات کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ اس کا ذمہ دار ہر مسلمان کو ٹھہرایا جا رہا ہے حالانکہ چند لوگوں کے عمل کا ذمہ دار سارا مسلم معاشرہ نہیں ہے حضرت امام حسین اور حضرت حسن جنت کے سردار ہیں بالکل ہیں انشاءاللہ اللہ حضرات محترم انسانی زندگی کے لیے پانی سب سے اہم ضرورت ہے لیکن پانی کون سا جو آسمان سے نازل ہو ہر موسم ہر حل ترکاری ہر جنس کے لیے انسان کے لیے جب تک آسمان سے اللہ کی رحمت کے قطرے نہ گریں آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں فصلیں گل سڑ رہی ہیں کیا وجہ ہے بارش نہیں ہو رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وقت آتا تو آپ دو طرح یہ معاملے کرتے یا تو نماز استثقاء پڑھتے نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا اتوار کے دن ہم نے ظہر کے وقت نماز استثقہ پڑھی لیکن ہمارا شوق اور اللہ سے التجا کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے وہی نمازی جو روزانہ ظہر میں ہوتے ہیں وہی آئے تھے کسی نے اسپیشلی آنے کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی اللہ ماشاءاللہ لیکن جب تک ہم اپنے دل میں اللہ کے سامنے عاجز بن کے کچھ مانگنے کی چاہت نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ بارش کے پانی کی اللہ کو نہیں ضرورت ہمیں ضرورت ہے تو اگر ہم اللہ کے سامنے اکڑیں گے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس لیے میرے بھائیو کثرت سے استغفار کرو یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے بارشوں کا زیادہ ہونا بھی اور بارش کا نہ ہونا بھی تو ہمیں اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو صلاح استسقاء پڑھتے اور یا آپ جمعے کے دوسرے خطبے میں آپ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے ہم انشاءاللہ آج بیماروں کے لیے تکلیف زدہ لوگوں کے لیے اور ہمارے ملک پہ جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں ان کے لیے سب کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہم پہ رحم فرمائے اللہ منصورنہ ولا علینہ وزدنا ولا تنقصنا وضدنا ولاطن مولانا فانصرنا تمولانا القوم الكافرین اللہ عزل اسلام اولمسلم الشرك اضلنشر قبول الشرك و اللهم قبول مشرقین في باكستان اللهم باکستان اللہ في باكستان اللهم اللہ مہلکل في كل مكان اللهم محلک الحنود اولود اللہ مشتمل اللہ مسجد جماہم اللهم مدم دیا اللهم زلزل اقدامهم وانزل بهم بہم باسک اللذی لا تردح عن القوم المجرمین یا رب الارباب ارباب یا ملک الملوک اللہ اظہی رب الناس وشفی شافی لا شفا اللہ شفا شفاء شفا اللہ اللہ اللهم ناب بشفائك کا ودابینا بھی دبائی کا وغن یا واسع الفضل یا واسع المغفره اللهم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت يا حي يا قيوم برحمتک استغیث الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا اله الا الله یفعل ما یرید الهکم اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحیم اللهم انزل علينا الغيث اللهم انزل علينا الغيث اللهم انزل علينا الغيث اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا طبقا عاجلا غير راس نافعا غير زار <تصحب> اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا طبقا مريعا غداقا عاجلا غير راس اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانثين اللهم انبت لنا الزرعا وأدر لنا زرعا وسعنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفن عنا الجهد والجوع والعرى والكشف عنا من البلا ما لا ييكشف غيرك الله بعدك وبمك نش الررحمةك حي ك دك الميد الله قيا رحمة الله قيا رحمة ولا سقيا عزاب ولا بائين ولا ح ولا غرك الله معب والباد والبم والخلك من ال من الله من الب بالجهد والذنبي مالا نشوك الا اليك اللهم ارحم احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم لا تقتلنا بغضبك اللهم لا تقتلنا بغضبك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تؤلقنا بعذابك واغفر لنا قبل ذلك اللهم ارحم احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم اغفر له ارحم <تصفيق> اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والعموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رحم الراهيمين ربنا أتنا خير الدنيا وخير الآخرة وقنا واصرف أنا شهر الدنيا وشر الآخرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب